اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہین اپنی فضل سے دی ہرگز اسے اپنی لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے عنقرب وہ جس میں بخل کیا تھا قامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا اور اللہ ہی وارث ہے اسمانو ہے اور زمہ کا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے